اب یہ تو رمضانی میں پوچھے گا اب تو یہ بد بھی پورا ہو گیا سب سے بڑی بات کہ سہری افطار میں خاص خیال رکھا جائے کیلنڈر رکھیں سہری جو ہے وہ دو تین منٹ پہلے بند کر دیں افطار دو ایک منٹ احتیاط سے کیجیے آپ اور ہر وہ چیز جس سے روزہ فاسد ہوتا ہو اسے تو عام آدمی یقیناً پرہیز کرتا ہی ہے گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے غصہ ہونے سے پرہیز کیا جائے اور سارے روزے کو چونکہ وہ روزہ ہے, ایک عبادت ہے تو اچھی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اسے ادا کیا جائے جیسے گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں شاخ گزرتا ہے امن لوگ آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نکالتے ہیں. روزہ لگ رہا ہے اور غصہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے جھگڑے اور پنچایتیں ہوتی ہیں. حدیث شریف میں ہے جب کوئی آپ سے غلط بات کرے الجھ جائے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی خدا کلیے مجھے معاف کرو میرا روزہ اس کو ذکر کر دو میرا روزہ ہے تو جو پریشانی ہو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں روزہ توڑنے کی جو عام چیزیں وہ سب کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن کے نہیں ٹوٹتا وہ آپ سوچ کر ابھی رکھ لیں کوئی ایسے مسائل جو آپ نہیں جانتے تو آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تبارک کا جب محفل ہو اس میں آپ پوچھ لیجیے گا اور تراوی کا خاص خیال رکھیں نمازوں کا بھی خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ تراوی کسی ایک جگہ پڑھیں جہاں پورا قرآن مجید فرقان سنا جاتا حدیث شریف میں ہے کہ جب رم رمضان کا موقع آتا تو حضرت جبریل علیہ صلاح وسلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک حدیث شریف میں کہ حضور کو قرآن سناتے اور ایک حدیث شریف میں کہ حضور انہیں قرآن سناتے دونوں علماء نے دونوں حدیثوں کو علماء نے یوں جمع کیا کہ گویا رمضان کا معنیٰ قرآن مجید سننے اور سنانے کا موقع ہے تراوی میں جو تکلیف ہو اس کو خوش دلی سے گویا قبول کریں اور ایسی تراویوں سے پرہیز کیجیے جس میں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ لوگ ایسی تراوی تلاش کرتے جہاں بیس منٹ میں تراوی ختم ہو جائے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں آپ حضرات تین دن میں قرآن مجید سناتے ہیں پانچ دن میں سناتے ہیں وہاں جا کے آپ خود آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا محض دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا آپ لوگوں کو دیکھیے قرآن پیچھے بیٹھے لوگ سگریٹ پیتے ہوتے ہیں چائے پیتے ہوتے ہیں جیسے امام کو رکو میں دیں گے سب چھوڑ چھاڑ کر رکو میں مل جاتے ہیں یہ تو شریعت کی مراد ہی نہیں کیا آپ اس طریقے کے تراویح پڑھیں خوش دلی کے ساتھ کہیں ستائیس شریف یا پچیس میں یا تیئیس میں مجید ختم ہوتا ہو اور صحیح خاں پڑھنے والا بھی اچھا ہو جو سمجھ میں آتا ہو جب آپ اتنی محنت شاقہ کر رہے ہیں ظاہرے کو اس کا ثواب بھی ملنا چاہیے تو تراوی بھی ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں کوئی سمجھ میں آئے تاکہ پورا آپ کو ثواب ملے اور ایسی تراویاں پڑھنے سے پرہیز کریں کہ جہاں یا بیس منٹ یا پندرہ منٹ میں تراوی ہو جاتی ایک صاحب نے تو ریکارڈ قائم کیا تھا الم ترا کئی تراوی کا تو انہوں نے بیس تراوی یا سترہ منٹ میں پڑھائیں یہ میری کراچی کا ریکارڈ ہے کہ بیس تراوی سترہ منٹ میں پڑھائی وہ یا ایک رکعت کے لیے ایک منٹ بھی بلکہ پون منٹ سمجھ لیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور خوش دلی سے اور افطار اور سحری میں اپنی جان کا بھی خیال رکھیں اور پیٹ کا بھی خیال رکھیں سمجھے؟ ایسا نہ ہو کہ اب اتنا کھا لیں کہ پتا لگے کہ تراوی پڑھنا محال ہو تو ایسا بھی نہیں ہو اور واجبا کھانا جو ایک آدمی کے لیے ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھائیے تو اس میں کیا ہوگا کم کھانے کے بہت فوائد آپ کو تراوی میں سستی نہیں آئے گی نمازوں میں سستی نہیں آئے گی دن بھر چاک چوبند رہیں گے اب آپ اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ شاید شہری میں زیادہ کھا لیں تو دن بھر بھوک نہیں لگے گی یہ بھی خام خیال ہے بے کار اس کی بات ہے یہ کہ جناب زیادہ کھانے شاید آپ سمجھیں کہ بھوک نہیں لگے گی یہ بھی دل کو بہلانے والی بات ہے اس لیے وقت کا بہت خیال رکھیے گا اور امن خرابی رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سیری کھاتے رہتے ہیں تو اور کہتے ہیں بھئی آزان ہونے تک کھا ہمیں فن مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آزان ہونے تک اب کھا سکتے ہیں ارے آزان ہونے تک کھائے تو روزے کا کیا ہلو گا وقت موتبر ہے آزان نہیں اگر موزن کی ہماری آنکھ لگ جائے اور اذان آدھے گھنٹے کے بعد تو کیا اس وقت تک کھاتے رہیں گے اذان سے اس کا تعلق نہیں وقت سے اس کا تعلق اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی ریڈیو موبائل ٹیلی فون پر اتنے زیادہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ جتنی ہمیں ضرورت بھی نہیں اور کیلنڈر چھپتے مختلف تنظیموں کے اور مختلف اداروں کے اس کو اپنے گھر میں آویزاں کیجیے تاکہ پتہ لگ جائے طلوع اور عروب کیا ہے دو چار منٹ کی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے اس کا جو ہے وہ آپ خاص جو ہے وہ خیال رکھ اور ازان کے انتظار مت کیجیے کہ ازان ہو تو سہری بن کی جائے اس کا انتظار مت کیجیے گا اس لیے کہ قدیش شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال فرما کے کہ اذان کہہ دو ان سے اذان کس لیے کہلوائے کہ سہری بن کرنے لے کہ نہیں فرما ازان کہو تاکہ لوگ اٹھ کر کے سہری کر لیں کبھی لوگوں کو جگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی تھی کہ حضرت بلال ازان کہیں تو لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں اور شہری کر لیں اور یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے ہم پر کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شہری نہ کی جائے تو بھوک زیادہ لگے گی تو ثواب زیادہ ملے گا یہ بھی غلط ہے نظریہ شہری کرنا سنت ہے اور سرکار فرماتے ہم میں اور دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں نا نان مسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ سہری نہیں کھاتے ہم سہری کھاتے یہ کہ سہری نہ کھائیں تو آپ سمجھے زیادہ ثواب ملے گا یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے اور اس کے ساتھ ہی صرف سہری تو ہم روزے پر اعانت حاصل کرنے کھاتے کہ پیٹ بھر جائے تاکہ زیادہ بھوک نہ لگے حضور علیہ ابن کثیر نے حدیث نقل کی حضور علیہ السلام شہری فرمارت ایک صحابی آئے تو حضور نے فرماؤ سہری کھاؤ انہوں نے نفی میں جواب دیا آپ نے فرما سہری کھاؤ اس لیے کہ یہ برکت کا کھانا ہے تو سہری کو بھی حضور علیہ السلام نے برکت کا کھانا جو ہے اس سے تعبیر فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھا جا ہے